اب آپ اس مبارک سلسلے کا آخری حلقہ سماعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا وقائدنا وحبیبنا وشفینا محمد وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البرغة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين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 قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں جس سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ دروس کا تقریباً آخری درس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو یہ سلسلہ قبل بے ست قبل ولادت سے شروع ہوا تھا وہ مختلف دروس میں چلتا ہوا ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع پہ جانے کا اعلان فرما دیا جیسا کہ آپ الحمدللہ پڑھ چکے یا سن چکے کہ حج تو آٹھ ہجری میں فرض ہو گیا لیکن پہلی دفعہ حج نو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کے بھیجا اور اس کے بعد جو احکامات مشرقین کے بارے میں اترے تھے اور براتن المشرقین کے بارے میں اترے تھے ان کے اعلانات کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا اور یہ حضور کا پہلا حج اور آخری حج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے تو چار کیے ہیں لیکن آپ کی زندگی مبارک میں فرض ہونے کے بعد یہ پہلا اور آخری حج ہے اسی کے لیے اس کا نام حجۃ الوداع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے چلے اور مختلف اقناف و اطراف سے صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قافلے حضور کے ساتھ حج کرنے کے لیے شریک ہوئے تو آج آپ اس منظر کو سامنے رکھیں اور اللہ کے قرآن کی حقانیت کو سامنے رکھیں کہ جس فتح مبین کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدے جا رہے تھے تو چودہ سو کا لشکر آپ کے ساتھ تھا اور آج اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیں کہ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ حضور کے ساتھ حج پہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج جو ہے وہ حج کران کا احرام باندھا اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک حج کران جو ہے وہ افضل ہے اور اس حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور اس کو رسی باندھ کے باقاعدہ دو نوجوان جو ہے وہ کھینچ کے چلا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا بات ہے ایسا کیوں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلب فرمایا تن نے کہا کہ یارسول اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے باپ ہے یہ ہم اس کے بیٹے ہیں اس نے منت مانی تھی کہ مجھے پیدل حج پہ لے جاؤ اور رسی باندھ کے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاؤ تو اب اس کی منت ہے ہم کیا کریں حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو عذاب میں ڈالنا نہیں چاہتے اللہ کا دین تو بڑا آسان ہے لاہن اللہ وساللہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اگر اس نے منت مانی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ لو یہ تو نہیں کہ رسی باندھ کے کھینچو اور ایک انسان کی توہین کی جائے اللہ مبارک و تعالیٰ ایسی منت کو تو قبول نہیں فرماتے جس میں ایک انسان کی توہین ہو انسانیت کی تزلیل ہو مقصد یہ ہے کہ پیدل جاؤں گا ادب کے ساتھ خزو کے ساتھ تو تم اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لو اور لے جاؤ اور اسی اسنا میں ایک عورت نے ایام حج کے دوران میں ایک عورت نے چھوٹا بچہ دودھ پینے والا بچہ ایسے پکڑ کے حضور کے سامنے کیا اور سوال کیا الحادہ حج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ اس بچے کا بھی حج ہوگا آپ نے فرمایا نعم والا کہ اس کا بھی حج ہوگا اور تمہیں ثواب بھی ہو اس بچے کا بھی حج ہوگا اور تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا کہ تم اس کو اٹھائے اٹھائے پھر رہی ہو تواف میں صباب میں منا میں عرفات میں مدلفا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہیں اجر بھی دیں گے تو اسی لیے پھر ائمہ فکہ نے ان احادیث مبارک کی روشنی میں یہ مسئلہ استعماد کیا کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہے دودھ پینے والا ہے دو سال عمر ہے چار سال عمر ہے یعنی قبل البلوغ بھی اگر وہ حج کرے تو اس کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے لیکن اس کا حج یہ فرض ساکت نہیں ہوتا کیونکہ فرضیت حج کی تب ہوتی ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو جب لڑکا بالغ ہی نہیں ہوا تو ابھی تو اس کا حج فرض ہی نہیں ہوا جب فرض نہیں ہوا تو ادا کیسے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفل حج کا باقاعدہ پورے کا پورا ثواب عطا فرما دیا اضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا سفر کرتے ہوئے چار ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اگر جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے ان کو یہ چاہیے کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد بال منڈوا ڈالیں کیا کٹوا دیں اور احرام کھول دیں اور پھر آٹھ تاریخ کو حج کا احرام باندھے ان کا حج حج ہوگا اور جو لوگ وہاں سے عمرے اور حج کی نیت کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ قربانی کا جانور بھی ہے تو وہ احرام نہیں کھول سکتے جب تک کہ حج نہ کریں تو اسی لیے بعض علماء نے یہ مسئلہ استمباد کیا ہے کہ حج کران ہو ہی تب سکتا ہے جب قربانی کا جانور ساتھ ہو اگر قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو تو حج کران ہوتا ہی نہیں اس لیے ان کا حج حج تمدو تو ہوگا لیکن حج کران نہیں ہو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اظہار واقعہ ہے یہ حکم نہیں یعنی یہ اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے آئے تھے جن کے ساتھ قربانی کے جانور ساتھ تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج مبارک تھا اور امت کو مسئلہ سمجھانا تھا تاکہ تمتو کران اور افراد کے مسائل جو ہیں وہ پورے کے پورے امت کو سمجھ آ جائے ورنہ قربانی ساتھ لانا تو مقصد نہیں ہوتا اصل مقصد تو قربانی کا ذبے کرنا ہوتا اب اگر ایک آدمی جانور ساتھ لے آئے اور ذبح نہ کرے تو کیا اس کی ہادی ادا ہو جائے گی اصل ہادی کے ادا ہونے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں پھلی ابلو الحادی وہ اپنے مقام پہ, پہ پہنچے اور ذبح ہو جائے وہ خود ذبے کرے یا وکیل بن کے اس کا کوئی ذبے کر دے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج تو کسی بندے کا ماں سوائے اہل مکہ یا آہل مدینہ یا اہل تائف اور ان کے لیے بھی بڑا یعنی ایک اہم مسئلہ ہے کہ جانور ساتھ لے آئے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پوری امت کو ہم کان کے حج سے محروم کر دیں گے کہ کوئی حج کر ہی نہیں سکتا حج یہ کران ہو ہی نہیں سکتا کیوں کون بندہ ہوائی جہاز پہ آئے گا اور جانور اپنا ساتھ لے آئے گا اور اسی طرح امام ابو عنیفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور عمرے کے لیے تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی تو حدی کے جانور آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے حدیبیہ میں فرمائے تو کیا آپ عمرے کے لیے بھی یہ لازم قرار دیتی ہیں کہ ہر بندہ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے وہ بھی قربانی کا جانور ساتھ لے کے آئے تو بہرحال یہ آئما کے اپنے استدلالات ہوتے ہیں تمام ائما جو ہیں وہ دراصل تابع تو ہوتے ہیں فرمانے رسول عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ نے سب کو فہم اپنا اپنا دیا ہوتا ہے فہم حدیث میں اختلاف ہو سکتا اسی لیے اب دیکھیں کہ حضور کا حج تو ایک ہے لیکن تین قسمیں ہو گئیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کران افضل ہے امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمتو افضل ہے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفرت افضل ہے تو وجہ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے حج کران کیا ہے اور حضور کی زندگی کا ایک حج ہے اور افضل نبی افضل حج کریں گے اس لیے کران جو ہے اگر افضل نہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی سے تمدو کرا دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے حج مفرد کرا دیتے امام احمد ابن امبر رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے تو کران کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں بال اتفاق یہ بات ہے کہ حضور کا حج حج کران ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو حضور نے حکم دیا کہ بھی جن کے ساتھ جانور نہیں ہیں وہ عمرہ کر لیں اور جب صحابہ نے مشکل کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ چار دن باقی رہ گئے ہم اگر احرام کھول دیں گے عمرہ ختم ہو جائے گا عمرے کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو لازمی بات ہے کہ ہر آدمی بیوی بچوں کی طرف بھی رغبت کرے گا تو ہم پھر اس حال میں جائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا لولا ما سپت الحادی اگر میں بھی جانور ساتھ لے کے نہ آیا ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا اور میں بھی تبدی کرتا اس لیے امام آمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور کی تمنا تھی تمتو کرنے کی لہٰذا تمت و افضل امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی فرض ہی اللہ نے حج کیا ہے عمر تو فرض ہے ہی, ہی نہیں للہ علی اللہ من استطاع سبھی کا اللہ نے صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض کیا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ وہ پہلے آ رہا ہے تو اس کو تبدو کا موقع مل گیا ایک آدمی بالکل قریب کے دنوں میں آ رہا ہے اس کو کران کا موقع مل گیا یہ تو اتفاقات ہیں اصل فرض تو حج ہے لہذا حج افراد افضل ہے اگر کسی نے عمرہ کرنا ہے تو حج کے بعد عمر کرتا ہے تو بہرحال اب دیکھیں کہ سب نے استدلال جو ہے وہ یا قول رسول سے کیا ہے یا فیم رسول سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے کوئی امام جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ بہت سارے کم علم اور جاہل لوگ جو تعصب کا شکار ہیں ان کے دماغوں میں یہ بات ہو جاتی ہے نعوذ باللہ کہ دیکھو جی ہم تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں اور یہ انفیر ہیں اور یہ شافی ہیں اور یہ ہمبری ہیں یہ بات غلط ہے سب سے بڑے اہل حدیث جو ہیں وہ ام کرام ہیں کہ جن لوگوں نے ایک ایک حدیث پر ریسرچ کی ایک ایک حدیث پہ محنت کی ایک ایک حدیث کو سمجھا اور سمجھانے کی کوشش کی پھر اس موضوع پہ ساری حدیثیں جمع کی تاکہ کوئی ناسخ کوئی منسوخ کوئی مقدم کوئی مؤخر کوئی مطلق کوئی مقید کوئی متوطر کوئی قطع ثبوت کوئی قطع الدلالہ کسی پر اقتضاء النص کسی پر اشارت النص تو ان سب مسائل کو جب سامنے رکھا تو اللہ تبارک مطالعہ تو اصل معنی میں اتباع کرنے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے احادیث کے ذخیرے کو ملقص کرنے کے بعد پوری امت کے لیے خلاصہ پیش کر دیا دین کا ورنہ ہم تو ایک ایک حدیث ڈھونڈتے اور سمجھنے کے لیے ٹھوکرے گاتے پھرتے اور پھر بھی ہمیں سمجھ رہا تھا کہ تہارت کے مسئلے میں کتنی حدیثیں ہیں ان نے کتاب و باندھ کے سارے مسئلے لکھ دیے اور ساتھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمع کر تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رلی اللہ, اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لے آئے اور جہاں سید فاطمۃ رضی اللہ تعالیٰ عن ٹھہری ہوئی تھی خیمے تھے اس وقت گھر تو کوئی تھے نہیں خیمے لگا کر قیام کیا گیا تھا تو حضرت علی جب خیمے میں تشریف لے گئے دیکھا تو بی بی فاتمہ دہرا غسل فرما کے کپڑے پہن کے تیل لگا کے یعنی تیار ہو کے اپنے خامد کے لیے بیٹھی ہیں ایک اچھی ہولی ہمیں حضرت علی کو بڑا غصہ لگا حضرت فاطمہ فات مرتبال تم کیا کر رہی ہو اتنے عرصے سے ہم آپس میں ملے نہیں ہیں اور پھر میں حالت احرام میں ہوں تم حج کرنے کے لیے آئی ہو تو آج کیا ضرورت تھی بن کے بن سمر کے بیٹھنے کی تو بی بی فاطمہ فاتم نے کہا کہ یا علی لا سب ناراض ہونے کی کیا بات ہے یہ مسئلہ ہے تو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو جب ہم نے تمدو کر لیا ہم نے احرام کھول دیا ہے تو ہم پر تو پابندی ہے نہیں اور جب ایک عورت احرام کی حالت میں بھی نہیں ہے احرام سے نکل چکی ہے اور اس کا بھی زفر سے آ رہا ہے ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی متبدع ہو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھی عمرے کا احرام ہو تو پھر خامد کے لیے استقبال کے لیے تو عورت کو تیار ہونا ہے یہ تو اسلام نے حکم دیا ہے بلکہ اسلام نے اتنا بڑا حکم دیا ہے کہ جو عورت اچھے لباس پہن کے یعنی اپنا سگار کر کے اپنے خامند کی انتظار میں بیٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو اتنا ثواب دیتی ہیں جیسے کوئی مجاہد سرحد رات کو پہرہ دے رہا ہو کیونکہ یہ بھی اپنے خامند کو گناہوں سے بچانے کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن رہی گی ورنہ اس کا خامد گناہوں میں مبتلا ہوگا اور شیطان کے حملوں کا شکار ہو جائے گا حضرت علی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ یا علی تم یہ بتاؤ کہ تمہاری نیت کیا تھی تم نے کیا ہے باندھا اس نے کہا حضور میں تو آ رہا تھا یمن سے آپ آ رہے تھے مدینے سے تو اب جب میں کاد پہ, پہ پہنچا تو میں نے وہاں یہ نیت کی کہ یا اللہ میری وہی نیت ہے جو تیرے نبی کی نیت ہے چونکہ مجھے تو پتا نہیں تھا کہ آپ کی نیت کیا ہوگی تو اس لیے میں نے تو یہ نیت کر لی تھی کہ یا اللہ میری وہی نیت ہے جو تیرے نبی کی نیت تو حضور نے فرمایا کہ اچھا میں نے تو پھر کران کیا ہے اچھا تم جانور بھی لائے ہو تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں اپنے لیے بھی جانور لایا ہوں اور آپ کی قربانی کے لیے بھی جانور لایا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی حج کران کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم الترویہ یعنی آٹھ تاریخ کو اس کو یوم ترویہ اصل میں اس لیے کہتے ہیں کہ ان زمانے میں مینا ارفات مزدلفہ میں پانی ملنا جو ہے وہ ایک جو شیر ہوتا تھا کہاں سے پانی آئے یہ تو ہمیں بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو یہ جو چھوٹا سا ڈبا ہے یہ پانچ ریال کا ملتا تھا عرفات میں. یعنی وہاں بہت خوش نصیب لوگ ہوتے تھے جو وضو کر کے نماز پڑھیں ورنہ اکثر حاجی جو ہیں وہ تیم ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پانی پینے کا نہیں ہوتا تھا وضو آپ کہاں سے کر لیں گے ایک ڈبہ پانچ ریال کا اس زمانے میں خریدنا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی تھی پانچ ریال ہی نہیں ہوتے تھے کسی کے پاس پانچ ریال کہاں سے لے آئے گا کہ ایک ڈبہ پانی کا خریدے گا خریدے گا تو پھر پیے گا یا وضو کرے گا یہ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اس حکومت کو توفیق دی کہ اتنا بڑا انتظام ہوتا ہے کہ حاجی حج کرتے ہیں غسل کرتے ہیں اور پانی ضائع کرتے ہیں حج ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی رابط پانی پھر بھی ختم نہیں ہوتا تو یہ بار یہ نعمتیں ہیں ان کی قدر ان لوگوں کو ہوتی ہے جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب پانی پینے کا نہیں ہوتا تھا اور گرم پانی ڈبے میں رکھ کے خیمے میں رکھ کے اسی گرم پانی کو پیا جاتا تھا برف کہاں سے ملے ہوئی سارے پورے مکے میں ایک ہی تو مسن سلج تھا ایک ہی یعنی فیکٹری تھی آئس فیکٹری تھی برف بنانے والی تو حاجیوں کو کہاں سے پورا کر لے گی وہ تو نایاب بات ہوتی تھی کہ برف کسی کو مل جائے لیکن یہ یقین کریں کہ بہرحال حج اس وقت ہوتا تھا آج کل تو خیر پکنے کی ہے ماشاءاللہ اور پھر مکے والوں کا حج جو ہے وہ سبحان اللہ ویسے بھی ماشاءاللہ اللہ نو تاریخ کو عشاء کے بعد بڑا آرام سے غسل کر کے میک اپ سنگار کر کے خوشبوئیں پرفیوم چھڑک وڑک کے کار میں بیٹھ کے رات کو وہاں چلے جاتے ہیں کھانا لے جاتے ہیں کھلے میدان میں بیٹھ کے کھانا کھایا وہاں سے چل پڑے مزدلفہ میں آ تھوڑی سی دیر مضطلفہ میں بیٹھے وہاں سے نکلے سیدھا مینا میں آ فجر کی نماز سے پہلے کنکریاں مار کے مکے میں آ لوگ ابھی نماز پڑھے ہوتے ہیں تو سفا کر کے فارغ ہو کے گھر بھی چلے جاتے ان کا حج تو اللہ کی نام چار گھنٹے میں چھ گھنٹے میں ہو جاتا تو یہ تو بہرحال اب تو ایک حج ہے, یعنی ہے بس چلو یار پڑھو ٹھیک ہے جلدی کرو امام اگر تھوڑی سی بھی لمبی کراط کر لے تو مختلف کہتے یار پتہ نہیں آج امام صاحب کو کچھ شوق ہو گیا ہے ہمیں قرآن سنانے کا ہم نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے ان کا قرآن ماشاء اللہ اچھا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے گھر میں جا کے بڑا کریں ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں یعنی ہمارے حالات تو یہ ہو گئے وہ ایک دور ہوتا تھا حج جس کو حج کہتے تھے اور اب سوچ تھوڑا سا یہ سوچ رہے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے کیا عالم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم تربی کو میرا شریف لے گئے اور صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ رج اللہ قاری رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے لکڑیاں کھڑی کر کے چھپر وغیرہ بنا لیں تاکہ آپ اس کے سائے میں آرام سے بیٹھیں گے آپ نے فرمایا امن امنا خمن سبق کہ یہاں کسی کو گھر بنانے کی اجازت نہیں یہاں کسی کو کسی قسم کے, کے چھپر بنانے کی اجازت نہیں یہاں تو جو آدمی پہلے, پہلے پہنچ جائے وزینا اسی کا ہے اس میں کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کی حالت کو بدلنے کی کوشش کرے اور آج جو مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے ہم تو کہتے ہیں نا جی جدید ترقی کا دور ہے امام آم بھی پختے ہوں بلکہ اب تو ماشاء اللہ بعض لوگ جو ہیں یعنی ہم نے خود دیکھا ہے کہ صرف منا عرفات کے پانچ دن جو ہے نا اس کا خرچہ ہوتا ہے ستائیس ہزار ریال تاکہ وہ ان کو اسی طرح فائیو سٹار ہوٹل کی سہولیات دیتے ہیں اور کنکریاں جو ہیں ماشاءاللہ اللہ وہ دھو کر باقاعدہ مخبلی تھیلیاں بنی ہوتی ہیں ان میں باندھی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ شیطان کو بڑے مہذب انداز میں مارا جائے تاکہ وہ بھی ناراض نہ ہو بڑے ریشمی رومال ہوں اور ایسی چیزیں ہو کوئی آج تو نہیں ہے نا یہ تو اصل وجہ یہ ہے ورنہ یاد رکھیں کہ خسائیں مینا میں لکھا علماء اور یہ مینا کے خصوصیات میں ہے کہ اگر حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے لوگ بھی میں آئیں گے میں ہیں کہ جیسے والدہ کی رحم کے اندر بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے لیے اسی طرح رحم پھیل جاتا ہے اسی طرح اللہ منا کو وسط عطا فرما دیں گے لیکن اگر ہم اس کو نہ چھیڑیں جب ہم نے چھیڑ دیا تو وہ برکتیں خود بخود ختم ہو گئیں اچھا اسی طرح امینا کی خصوصیت میں اور رواں نے لکھا ہے یہ بھی خصائص ہیں کہ جو کنکریاں تم روی جمرات پہ مارتے ہو اگر ان کو تم اٹھاؤ نہیں تو جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں وہ خود بخود اٹھ جاتی ہیں اور جو وہاں پڑی ہوتی ہیں وہ مردود ہوتی ہیں اسی لیے حکم ہے کہ وہاں سے لے کر کوئی کنکری نہ ماری جائے چونکہ وہ تو مردود ہے وہ تو مقبول ہی نہیں ہوئی وہ تو مرجوم کنکری ہے اسی طرح مینا کی خصوصیت میں یہ ہے کہ اتنے گوشت کے باوجود تمہیں چیل نہیں نظر آئے گی ورنہ آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں ایک شیر گوشت دے کر آپ تھوڑا سا نکل جائیں دیکھیں کتنی چیلیں آ جاتی ہیں لیکن مینا میں لاکھوں قربانیوں کے بعد کبھی آپ کو چیل نظر نہیں آئے یہ بھی خصوصیت ہے مینا میں اور اسی طرح علماء نے مینا کی خصوصیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے کھانے میں کبھی مکھھی نہیں پڑے گی اور اسی طرح مینا کی میں یہ بھی لکھا ہے کہ مینا میں مچھر نہیں ہوگا ابھی پچھلے تو گزر گئے اس سال اگر اللہ حج نصیب کرے تو تجربہ کر لیجئے گا دیکھ لیجئے گا کہ کیا علماء نے جو لکھا ہے ہی حقائق ہیں یا واقعات ہیں یا افسانے ان میں حقیقت ہیں یا افسانے تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وینا سے پھر آپ نے نو تاریخ کو عرفات کے لیے ارادہ فرمایا تو اب ساری دنیا حیران کھڑی دیکھ رہی تھی کہ آج حضور دیکھیں کیا کرتے ہیں کیونکہ مکے والے جو تھے قریش انہوں نے عرفات جانا چھوڑ دیا تھا وہ جب حج پہ جاتے تھے تو صرف مزدلفہ جاتے تھے عرفات نہیں جاتے وہ کہتے تھے مزدلفہ حرم میں ہے اور ہم اعلی حرم ہیں ہم حرم سے کیوں نکلیں عرفات تو حرم کے باہر ہیں لہذا باقی دنیا تو بابا جائے وہ تو ہیں باہر کے لوگ وہ جائیں باہر ہم تو حرم کے لوگ ہیں ہمارا تو حج ہوگا یہ حرم لہذا ہم تو حرم سے باہر نہیں نکلیں گے وہ سیدھے مزدلفہ تک چلے جاتے تھے اور مصطلفہ سے باہر نہیں نکلتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم آپ سیدھا عرفات تشریف لے گئے وادی نمیرہ میں آپ نے قیام فرمایا اور اس کے بعد پھر جب دوپہر کا وقت قریب آ گیا زیوال کا وقت قریب آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا غسل فرمانے کے بعد آپ اپنی اونٹنی مبارک پہ سوار ہوئے اور جبل رحمت جو مین عرفات کے اندر پہاڑ ہے اس کے دامن میں جو سیاہ سیاہ پتھر پڑے ہوئے ہیں یہاں حضور نے کیا فرمایا اور وقوف فرمایا حضور اس پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھے جبل رحمت پر چڑھنا جو ہے یہ بدعات میں ہے اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے حضور اس کے دامن میں جہاں سیاہ پتھر پڑے ہیں یہی اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما ہوا اور عرفات کے دن کا روزہ جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر آدمی کوئی عرفات کے دن کا روزہ رکھے تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ اس کے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں یعنی صغیرہ گنا جو ہے وہ ماف ہو جاتے ہیں کبائر تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے صغیرہ گنا جو ہے وہ ماف ہو جاتے ہیں ان الحسنات سیاحت تو اتنی بڑی فضیلت ہے تو بی بی ام سلمہ کہتی ہے کہ میں اس انتظار میں تھی کہ پتہ نہیں آج حضور کو روزہ ہے یا نہیں تو بی بی صاحبہ نے ایک پیالے میں دودھ بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضور اونٹنی پہ سوار تھے تو اس وقت کی بی بیاں جو ان کو بھی دین سیکھنے کا سکھانے کا اور مسئلہ پوچھنے کے آداب کا بھی پتہ تھا کہ اب حضور سے پوچھیں گے جی آپ کا روزہ ہے کہ نہیں حالانکہ بیوی بی بی ہے پوچھ سکتی ہے لیکن ادب کے خلاف ہے کہ کیسے میں سوال کروں آپ کے لیے دودھ کا پیالہ بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور دودھ کیوں بھیجا کہ حضور حضور دودھ کبھی رد نہیں فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو دودھ پیش کرے یا کوئی بندہ آپ کو اپنا خوشبو پیش کرے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو رد نہ کریں اچھا یہ ہوتا ہے کہ کبھی مثلا ایک آدمی بیچارہ دودھ نہیں پیتا یا اس کو دودھ منع ہے تو تھوڑا سا لے لے گھونڈ لے لے لیکن رد نہ کرے تاکہ سنت ادا ہو جائے اور اس کے بعد رکھ دے کہ حضرت میں نے قبول کر لیا لیکن میں معذور ہوں اچھا اسی طرح مثلا خوشبو ہے بعض لوگوں کو بعض خوشبویں جو ہیں وہ الرجی کر دیتی ہیں تو وہ تھوڑی سی لینے کے بعد معذور عذر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خلاف نہ ہو جائے تو حضور نے جب لے لیا اور نوش فرمالیا تو سارے صحابہ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ حضور روزے کے ساتھ نہیں اگر حضور کو روزہ ہوتا تو کبھی نوش نہ فرما تو اس سے محبت نے اور فوکہ نے مسئلہ نکالا کہ عرفات کا روزہ بڑا افضل ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حج نہ کرنا ہو لیکن جو حاجی اس سال حج پہ جا رہا ہو اس کے لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا اور جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے مکے میں ہیں مدینہ میں ہیں اپنے گھر میں ہیں اپنے ملک میں ہیں تو وہ اس دن روزہ رکھ رہے تاکہ کوئی فضیلت تو ان کو بھی حاصل ہو جائے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم حج الوداع میں وہ خطبہ عظیم جسے خطبہ الوداع کے نام سے محدثین نے لکھا ہے اور یہ وہ خطبہ ہے جو ایسا عظیم جامع معنی کامل مکمل خطبہ کائنات کی کسی کتاب میں اور کسی بڑے سے بڑے خطیب بلیغ ادیب سے آپ کو نہیں مل سکتا اور یہ خطبہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر محدثین نے شرعیں لکھی ہیں کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ صرف خطبہ حجت الوداع پہ تو اس کے لیے تو مستقل اگر ایک مہینہ بھی آدمی درس دے تو نہیں پورا کر سکتا بہرحال اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج پوری دنیا میں یعنی جو انسانی حقوق کے بہت بڑے علمبردار ہیں اقوام متحدہ ہے اور سلامتی کونسل ہے اور فلان ہے اور فلان ہے ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے قوانین قواعد سارے کے سارے حجت الحدا کے خطبے سے لیے گئے ہیں اصل ان کا منشور جو ہے وہ وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا وسلم نے فرمایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ سے سوال کیا آپ نے فرمایا یوم یہ کون سا دن ہے اب دیکھیں سب صحابہ کو پتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ چپ اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی عالم آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خاموش رہے کیونکہ اس کے پوچھنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی سمجھانا ہوتا ہے کوئی ہدایت دینی ہوتی ہے اس لیے آداب میں ہے فرمایا کون سا دن خاموش حضور نے فرمایا ایو یہ کون سا ملک ہے شار یہ مہینہ کون سا ہے چو ان کا اللہ اور رسول اللہ حضور نے فرمایا آیا تو سن لو کہ یہ شار جو ہے شار الحرام اور یہ بلد جو ہے بلد اللہ الحرام یہ تو اس کے میں ایک سب سے ان دا کم و آرام علی کم کا حرمت یومکم کم فی بلدکم حاض فی شار کم اور میں کیا ہے میرے سواب اور سن لو کہ جیسے اس بلد کی حرمت ہے اس مہینے کی حرمت ہے اس دن کی حرمت ہے ان سب سے بڑی خون مسلم کی حرمت ہے مسلمان کا خون حرام خبردار مسلمان کے خون کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے کہ یہ بلد اللہ الحرام کی بڑی حرمت ہے اس شہر الحرام کی بڑی حرمت ہے اس دن کی بڑی حرمت ہے لیکن مسلمان کی عزت مسلمان کا نفس مسلمان کا بال تم سب پیسے حرام ہے جیسے یہ بلد اللہ اللہ, اللہ کا شعر حرام ہے اللہ کا مہینہ حرمت والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت دم مسلم پر بیان فرمایا اور ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا کہ خونِ مسلم جو ہے وہ تو اللہ کے کعبے سے بھی افضل ہے اب اسی سے آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ مسلمانوں پر اور اسلام پہ کہتے ہیں دہشت گرد خدا کے لیے وہ اپنے مذہب میں کوئی ایک کال بھی ایسا دکھا سکتے ہیں وہ اپنے مذاہب میں ایک ایک دلیل بھی کوئی ایسی دکھلا سکتے ہیں کہ وہ اسلام جو ایک خون مسلم کو اللہ کے کعبے سے بھی افضل کر رہا ہو بلد اللہ الحرام سے بھی افضل قرار دے رہا ہو تو وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے یا کسی کا خون بہا سکتا ہے اور اس کے بعد حضور نے دوسرا اعلان فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں سن لو کہ ربا حرام آج کے بعد سود حرام ربا کی ساری قسمیں حرام اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ریبل جا ہلی موزو ان تا تا دول او ربا عبداس حضور نے فرمایا کہ آج جتنی سود کی ربا کی قسمیں ہیں جاہلیت میں ان سب کو میں اپنے پاؤں کے ساتھ کچل رہا ہوں اور سب سے پہلے سن لو کہ میرے چاچا عباس کا جس جس نے سود دینا ہے ختم سب سے پہلے میں عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں کیونکہ حضرت عباس لوگوں کو قرض دیتے تھے سود پہ اور بڑے لوگوں سے انہوں نے سود لینا تھا آپ نے فرمایا ختم سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا رواج رسمیں یہ آج کل جو ایک لوگوں نے دکھا دیا ہوا ہے یہ, چارجز ہیں یہ بینکنگ کا سود ہے وہ سہوکاروں کا سود تھا یہ فلان ہے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ حضور نے فرمایا تھا نا کتا آرام ہے وہ اس دور کا کتا ہمارا کتا تو بڑا پالتو ہے بڑا ٹھیک ٹھاک ہے شیمپو کرتے ہیں ہم اس کو اس کو کار ساتھ بھی لاتے ہیں رات کو بیوی کو ساتھ نہ سنائے لیکن کتے کو ضرور ساتھ سنائے ہیں یہ تو بڑا پیارا ہے یہ تو جس طرح بھی الٹو درد ہے اور سود کا تھوڑا سا گناہ سن لیں کہ سود کی ادنا سے ادنا جو قسم ہے نا اس کا گناہ اتنا ہے جیسے کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ ستر بار سے کرے اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہاں جا رہی ہے مسلم قوم جن کا چوبیس گھنٹے بینکوں کے ساتھ معاملہ ہے کیسے ترقی ہو اللہ کے ساتھ ہو ہم لڑ رہے ہیں فتح کیسے ہو جائے اللہ نے فرمایا جو قوم سود فاضل اللہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہی ہے تو جب ہم اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے فتح ہو سکتی ہے بھائی ہم کیسے جیت سکتے ہیں ہم کیسے جنگیں کر سکتے ہیں ہم کیسے کافلوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم تو خود اللہ سے لڑ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوت ختم کیا اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو خونی ہی بدلے ہیں جاہلیت میں یہ کہہ داتا نا کہ آپ نے اگر بندہ بار ہے تو آپ کے 10 مار دیتے ہیں اچھا جو آپ کے قبیلے کا مل جاتا اس کو بھی مار دیتے تھے حضور نے فرمایا خبردار آج کے بعد کوئی کسی خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا سارے بدلے ختم اور اول ما ازہو آمر ابن ربیعہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے عامر ابن ربیع جو عبد المطلب کی اولاد سے ہیں اس کے خون کا بدلہ لینا تھا لوگوں نے ہماری قوم نے کبھی دینے میں اس کو ختم کرتا ہوں کوئی بدلہ نہیں ہوگا ختم آپ نے فرمایا سن لو کہ اگر کوئی قتل اودھ کرے گا تو اس کا بدلہ کیا ہوگا ورک آیا تب آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی کو جان کے ارادے سے نیت سے آلائے قتل سے قتل کرے وہ قتل کیا جائے اور اگر شمد ہو یا خطا ہو قتل خطا ہوتا ہے جیسے کوئی گاڑی کے نیچے مر گیا تو مارنا تو نہیں چاہتا تھا نا آدمی خطاً مر گیا آپ شکار کھیل رہے تھے بجائے خرگوش کے کسی بندے کو اتفاق سے گولی لگ گئی تو یہ قتل خطا ہے ایک ہوتا ہے شیب ہے امد کیا معنی کہ آپ نے واقعی لکڑی ماری اس کو آپ نے اس کو تھپڑ مارا وہ مر گیا اب مارا تو ہے نا آپ نے لیکن عام طور پہ تھپڑ سے بندے مرا نہیں کرتے آم طور پہ لکڑی سے بندے نہیں مرا کرتے اس کو کہتے ہیں شیب آمد اس میں حضور نے فرمایا کہ سو اونٹ دیت ہوگی سو اونٹ کی ہر سال قیمت ہوگی جیسے قیمت بڑھ جائے دیت بڑھ گئی قیمت کم ہو گئی تو پھر اس کی دیت بھی کم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ خبردار جو اللہ نے میراث میں حصے مقرر کر دیے ہیں لڑکے کا لڑکی کا ماں کا باپ کا بہن کا بیوی کا شوہر کا خبردار ان فرائض میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اور حضور نے فرمایا اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو سلس سے زیادہ وسیعت نہ کرے کیا مانا اگر کوئی بندہ اب شوق ہو گیا کہ اللہ نے مجھے جائیداد دی ہے میں مدرسے کو دیتا ہوں میں مسجد کو دیتا ہوں میں ٹرسٹ بناتا ہوں میں کوئی اللہ کے راستے میں کوئی کالج کھولتا ہوں کوئی سکول کھولتا ہوں اس میں لگاتا ہوں تو آپ کو حق ہے کہ ایک بٹا تین سے زیادہ آپ وسیعت نہیں کر سکتے یعنی آپ نے جائیداد کے تیسرے حصے میں تو وسیعت کا حق ہے باقی جو ہے وہ آپ کی اولاد کا ہے بھروسا کا ہے اور یہ نہیں کہ آپ سارا باری وسیع کر دیں گے جی، میں بڑی نیکی کما رہا ہوں یہ نیکی نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اسی کم بل حضور نے فرمایا خبردار میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں تمہیں وسیعت کر کہ عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا فانہن لکم اوال یہ تمہارے ہاتھوں میں ایسے ہوتی ہیں بیچاری جیسے کوئی قید ہو جیسے قیدی کسی کے ادمے ہوتا ہے ان کے ساتھ خیال رکھنا ان کے حقوق ادا کرنا ان پہ کوئی ظلم و زیادتی اور تادی نہ کرنا اور ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بھی برداشت کرنا خیرکم خیرکم لاہلی تم میں اچھا آدمی وہ شمار ہوگا جو اپنے گھر والوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پہ بیان فرمائے اور فرمایا کہ ان کے حقوق اور ان کی بات جو ہے کچھ برداشت بھی کر لیا کریں جیسے واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی تھی بڑی بڑی زبان اللہ معاف کرے تو وہ جناب چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بات ہوتی ہے نا اللہ معاف کرے بس بولنے کی عادت ہوتی ہے اللہ پاک رحمت کرے وہ یعنی چپ ہی نہیں کرتی اور یہ عورت اور جہاں عورت نہ بولے تو سمجھو بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اگر عورت بول نہ رہی عورت پر سمجھے اسے بھی تکلیف ہے پھر اسے آپ کسی نفسیات کے معالج کے پاس لے کر علاج کریں عورت خاموش رہ نہیں سکتی اللہ کلیل المین عبادی شکور بہت قلیل لوگ ہیں جن کو اللہ نے چپ کرنا سکھایا ہے ورنہ عورت تو نام ہی بولنے کا ہے تو وہ آدمی بے بڑا بیوی سے تنگ آیا انہوں نے کہا میں ابیر المومن کو جا کے شکایت کرتا ہوں حضرت عمر کو شکایت کرنے کے لیے جب آئے ان کے گھر دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی حضرت عمر آ رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت عمر کی بیوی بھی اتنی زور زور سے حضرت عمر سے بات کر رہی ہیں آئے تو نے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام نے کہا اچھا جی مجھے اجازت تو آپ نے میں بھی مجھے بلایا کیوں خدا کے بندے اس نے کہا حضرت میں جو شکایت کرنے آیا تھا وہ تو یہاں بھی موجود ہے آپ نے کیا بات کیا ہے اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری بیوی بڑی زور زور سے باتیں کرتی ہے چیختی ہے اور لڑتی ہے اور اچھا تو میں اس کی شکایت لے کے آیا تو آپ کی بیوی تو آپ پر چیخ رہی تھی آپ نے فرمایا دیکھو صرف چیخ بھی تو نہیں رہی میرے لیے کھانا بھی تو بناتی ہے میرے لیے گھر کی حفاظت بھی تو کرتی ہے میرے میرے بستر بھی بھی تو تو ٹھیک کرتی ہے میرے کپڑے بھی تو تیار کرتی ہے ہے کپڑے تیار میری اولاد کو بھی تو سنبھالتی ہے اگر اتنی ساری ذمہ داریاں قبول کرنے کے بعد صرف زیادہ زور سے بول لیتی ہے تو اتنا تو ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے نہ کچھ ہمیں بھی تو برداشت کرنا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسیعت فرمائی کہ اگر عورتوں سے ایسی کوئی بات ہو جیسی حضرت مرزا جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں بلکہ اولیاء اللہ سے بھی ان کا مقام شاید بلند تھا تو بہت بڑے اور نازک مزاج اتنے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے کہ ایک محیط نے آپ کی خدمت میں ایک رضائی لحاف لحاف جو ہوتا ہے نا رات کو اوڑھنے والا ہم تو اس رضائی کہتے ہیں عربی میں لحاف کہتے ہیں وہ لحاف آپ کی خدمت میں ہریہ پیش کیا صبح کو حضرت جب نواز پڑھانے کے لیے آئے تو آنکھیں مبارک سرخ تھی تو کسی ساتھی نے پوچھا کہ حضرت معلوم ہوتا ہے کہ رات سو نہیں سکے فرمایا ہاں بھائی وہ ایک مرید تھا ایک عقیدت مند تھا اللہ کا بندہ وہ رضائی لے کے آیا تو میں نے کہا کہ اب وہ اتنی محبت سے اتنی دور سے رضائی لے کے آیا ہے تو کم سے کم میں ایک دن ایک رات تو استعمال کر لوں لیکن اس کی سلائی چونکہ ٹیڑی تھی اس کی وجہ سے ساری رات مجھے نیند نہیں آ سکی یعنی میرے ذہن پہ اثر ہو گیا کہ سلائی سیدھی نہیں ہے سلائی یوں یوں ٹیڑی ہے زگ زگ ہے تو یہ کیا ہے یار کیسے ٹیڑے آدمی نے سیا ہے اس کو بس اسی سوچ میں دماغ جو تھا وہ پریشان ہو گیا اور نہیں یعنی اتنی نزاکت تھی حضرت کی طبیعت میں اللہ تبارک اتار نے انہیں اتنا نازک مزاج بنایا تھا کہ اگر کوئی آدمی گلاس جو ہے نا جی اگر یہاں سے پکڑنے کے بجائے یہاں پکڑ لیتا تو حضرت کو سر میں درد ہو جاتا یعنی اتنی نفاست تھی تباہ لیکن بیوی اللہ معاف کرے جناب ایسی بت زبان تھی کہ وہ گالی سے کم میں بات ہی نہیں کرتی تھی حضرت کے ساتھ تو حضرت کا ایک طالب اللم تھا پٹھان اس کو بھیجا آپ نے گھر گلی پہ جا کے گھر سے فرانچی لے کے وہ گیا تو بیگم صاحبہ نے تو جناب وہ سنا ہی نا باشاء اللہ, اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے کہ پٹان صاحب کا تو خون کھول گیا واپس آیا اس نے کہا استاد خوشی تمہارا بیوی ہمارا بیوی ہوتا نا ہم اس کو آج سبق پڑا تھا خدا کا قسم ہم زندہ نہیں چھوڑتا یہ کیسا بیوی ہے یہ تو بکواس کرتا ہے استاد یہ تمہارا بیوی ہے خدا کے لیے مجھ کو اجازت دو تو ہم اس کو ابھی ٹھیک کرتا ہے تو حضرت نے فرمایا بھائی ٹھنڈے ہو جاؤ خدا کے بندے کوئی بات نہیں دیکھو میری بیوی ہے تمہارے لیے تو ماں کے برابر ہے نا تم جو میرے مرید ہو تو میں اگر تمہارا باپ ہوں تو وہ تو تمہاری ماں کے برابر ہو گئی بیٹھ جاؤ آرام سے اس نے کہا استاد دیکھو ہمارا پیری بریدی اپنی جگہ ایسا بیوی کو چھوڑ تلاک اس نے کہا دیکھو بھائی اگر یہ اچھی ہے تو میں کیوں تلاک دوں اور اگر گندی ہے تو دوسرے بھائی کے گلے میں کیوں ڈالوں جب میں طلاق دوں گا تو کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی نا پھر میں نے اپنی گندگی کسی اور کے گلے میں ڈال دی یہ کون سا ثواب ہوگا مجھے اور اس کے بعد فرمایا کہ بات سنو آج مرزا مظہر جان جانا جس مقام پہ, پہ پہنچا ہے وہ اسی بیوی کے صدقے میں ہے کہ وہ بدزبانی کرتی ہے میں صبر کرتا ہوں اور اللہ نے مجھے یہ مقام ادا فرمایا تو میں اس کو کیسے چھوڑ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے گھر میں تمہارے عزن کے بغیر کسی کو داخل نہ کرے تمہارا حق اس پر یہ ہے کہ جب تم حکم کرو تو اطاعت کرے تمہارا حق عورت پہ یہ ہے کہ تمہارے بال کی تمہاری عزت کی حفاظت کرے تم تمہارا حق اس پہ یہ ہے کہ تمہارے منشے کے بجائے وہ اپنی عزت میں کبھی کسی قسم کا داغ نہ لگنے دے اور اس کا تم پر حق ہے کہ اس کا نفقہ اس کا خرچہ اس کی عزت اس کی جان اس کی مال اس کی آبرو کی حفاظت کرنا اور اس کے پورے پورے حقوق جو ہیں ادا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل نصاح پر بھی آپ نے خطبہ حجت الوداع میں بڑا عظیم خطبہ عطا فرمایا اور ان کے حقوق بھی بیان فرمائے اور اس کے بعض نے فرمایا کہ آپ مہاجرین و انصار کے بارے میں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ رکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مال دینا ہے حقوق العباد وہ ادا کر دے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد جو ہیں کبھی معاف نہیں کرتے اور پھر اسی دن یہ آیت مبارک نازل ہوئی الما کمل کم دین کم واطم اسلام دینا اللہ نے فرمایا میرا مدنی آج کے دن ہم نے دین کامل مکمل کر دیا اور ہم نے آپ کے لیے آپ کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے یہ وہ آیت مبارک ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ یا امیر لون لا رسولنا اگر آیت ہمارے نبی پہ اترتی ہم عید بنا دیتے حضرت عمر نے کہا جاہل تمہیں پتا ہی نہیں تمہیں پتہ کب اتری تھی جمع یہ جس دن اتری ہے جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا دن تھا تو مسلمانوں کی تو دو عیدیں ہیں اس دن تم تو ایک عید بناتے اللہ نے تو ہماری دو عیدیں کی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا حج ادا کرنے کے بعد آپ سفر فرماتے ہوئے خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہ سفر جو ہوا تھا اور دوسرا مسئلہ جو حضور نے حل فرمایا وہ تھا اشور حرم کا آپ نے فرمایا ان عدت ان عدت اللہ شہرن آپ نے فرمایا اللہ نے بارہ مہینے بنائے ہیں منہا اربات الحرم اس میں چار مہینے حرمت والے ہیں وہ چار مہینے کون سے تھے حرمت والے یاد رکھیں رجب وہ اکیلا ہے پھر ذیل ذیلحجہ اور محرم یہ چار مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں جن میں لڑائی کتاب ہر چیز بند تھی لیکن کافر کیا کرتے تھے مشرقین مکہ اندر اللہ نے فرمایا کہ کافر جو نسی کی رسم نکالی تھی اب مکے والے کیا کرتے تھے وہ یہ کرتے کہ بھائی ان مہینوں میں تو جنگ ہو نہیں سکتی اب کافی دن ہو گئے لڑائی نہیں ہوئی کافی دن ہو گئے مال نہیں لوٹا کافی دن ہو گیا ان کو کسی قبیلے پہ چڑھائی کرتے وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس دن جو محرم آ رہا ہے نا اس کو یہ محرم نہیں ہے بس ایک مہینہ اس کے بدلے میں ہم بعد میں محرم کر لیں گے اچھا یا کبھی یہ کرتے ہیں جو محرم ہے کہتے ہیں یہ سفر ہے محرم کا نام رکھ ہیں سفر اور آگے جو سفر آئے گا وہ کہتے ہیں یہ محرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کوئی آدمی اللہ کے مہینوں سے نہیں کھیل سکتا استدار اب پورا دور جو ہے وقت کا پھر پھر کے اسی جگہ پہ آ گیا جو حق ہے کیونکہ جب تم مہینے بدل لیتے ہو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے حج بدل گیا پھر حج جو ہے حجیہ کے بجائے کبھی محرم میں کر رہے ہیں کبھی سفر میں کر رہے رمضان بدل گیا سارے مہینے بدل گئے یہ کیا تلاعب کرتے ہو تم اللہ کے مہینوں سے اللہ کے شہور ہیں اللہ کے دن ہیں اللہ کے ایام ہے ان سے کسی قسم کا تلاب بھی کیا جا سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو اب سب سے پہلے آپ نے حکم دیا اسامہ کو یہ اسامہ جو ہیں یہ زید کے بیٹے ہیں اسامت بن زید زید بن حارثہ یہ حضور کے بڑے محبوب تھے حضور کے متبنّا تھے زید اور یہ بھی حب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے حکم دیا کہ جیش لشکر تیار کرو بل کا فلسطین میں جا کے روم کا مقابلہ کرے کیونکہ روم تبوک میں تو نہیں آئے تھے جیسے کہ آپ پڑھ چکے اب حضور نے فرمایا کہ روم چلو مقابلے پہ وہاں تو نہیں آئے لیکن ان کی طاقت ان کی قوت تو باقی ہے لہذا یہ ہے کہ روم کے مقابلے کے لیے حضور نے لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا اور لشکر کی قیادت جو ہے وہ اسامہ کے سپرد کر سر حیران ہوں گے آپ کہ اس وقت حضرت اسامہ کی عمر اٹھارہ سال تھی لیکن اس لشکر کی شان یہ تھی کہ ابو بکرو عمر بھی اس کے تابع ہو گئے جانے تھے اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا اور اسی طرح اب یہ یعنی دس ہجری ختم ہو کے گیارہ ہجری تقریباً یہ سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ قریب آ رہا تھا بالکل آخری ایام تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جنت البقی کا تشریف لے گئے جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی لمبی لمبی دعائیں کی اور دعائیں کرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تو آپ نے فرمایا کہ سا آپ نے فرمایا عائشہ مجھے سر شدید درد اور خدا کی شان دیکھے کہ حضور جب آئے تو بیشا بی بی بی نے کہ ابتدا جو ہے وہ سر درد سے شروع ہوئی اور تکلیف جو تھی وہ روز بروز بڑھتی گئی دوسرے دن حضور نے حکم دیا کہ میں ہر بیوی بی کے گھر میں جاؤں گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آدر تھا انصاف تھا کہ آپ روزانہ ہر بی بی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے وہاں پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ تشریف رکھتے بیٹھتے ان کی خیریت پوچھتے آلاوال پوچھتے ان کو کوئی ضرورت ہوتی تو وہ ضرورت رفع فرماتے اور پھر رات وہاں گزارتے جس بی بی کا موقع ہوتا اور جس بی بی کا نوبہ ہوتا اور جس بی بی کا نمبر ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر بیوی بی کے گھر میں جا رہے تھے بی, بی میمنا کے گھر میں جب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اتنی شدید ہو گئی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت جواب دے گئی آپ نے پھر باقی بیبیوں کو بیبی میمونا کے گھر میں بلا لیا لیکن کمال عدل دیکھیں حضور پاک کی سیرت کے اس پہلو پہ اپ نظر رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے عالم میں بھی حکم دیتے کہ بے مجھے فلاں بی بی کے گھر میں لے جاؤ کل فلاں بی بی کا نمبر ہے وہاں لے جاؤ لیکن حضور پوچھتے کہ متى يوم عائشہ عائشہ کا دن کب ہوگا تو اس سے بی بیوں نے اندازہ لگایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ ہیں کہ اپنے بیماری کے ایام میں بی, بی کے گھر میں رہیں تو تمام ازواج متعارات اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب نے متفق کا فیصلہ کیا ہے ہماری طرف سے آپ کو اختیار ہے آزادی ہے آپ پر کسی قسم کا ہمیں اعتراض نہیں آپ جتنے دن چاہیں بی بی عائشہ کے گھر میں آرام فرمائیں تو اب مستقلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں تشریف لے آئے اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی شروع حتیٰ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کے بدن پہ ہاتھ رکھا تو میں اتنی یعنی طاقت نہیں تھی کہ ہاتھ رکھ سکوں یعنی اس قدر شدت کے ساتھ گرم تھا حضور کا بدن مبارک کہ میں زیادہ دیر ہاتھ ہی رکھ سکتا تھا کہ شاید میرا ہاتھ جل جائے گا تو میں نے کہا یارس اللہ کا تو آپ کو بھی بخار ہوتا آپ نے فرمایا انبیاء کو تو بخار کی شدت اتنا ہوتی ہے جتنا تم دو مردوں کو ہو دو انسانوں کو جتنا تکلیف ہوگی اس نے اس کے برابر اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے انبیاء کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے تاکہ ان کے مدارج جو ہے وہ زیادہ بلند ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شدت میں اس شدید بخار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایس آ گیا بن آپ نے فرمایا کہ سات مشکید پانی کے بھر کے لاؤ بعدیاد میں یہ بھی ہے کہ وہ سات مشکیز مختلف کنو سے بھر کے لائے جائیں یعنی مختلف کنویں جو ہیں مختلف کنویں سے پانی جو ہے وہ بھر کے لائے جائیں. تو سات لائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں بیٹھ گئے حضور نے فرمایا کہ مشکیز پانی کے میرے اوپر ڈالے جائیں تو جب وہ مشکیز پانی کے ڈالے جاتے تھے تو اس سے بخار کی حدت بھی کم ہو گئی اور تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت محسوس کی اور ایک حدیث آتا ہے اور اس کو ابردوہ دوہ اس کو ٹھنڈا کرنا ہو تو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کیا کرو یعنی پانی جو ہے اس کا علاج ہے دیکھیے چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گرمی سے بخار تھے جیسے آج کل سنسٹروک وغیرہ میں فوراً آدمی اس کو ٹھنڈے پانی میں برف میں کمرے میں لے جاتے ہیں تو چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز فرمایا تھا کہ ابرد الحما اگر بخار کی شدت بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کیا جائے اسی اسنا میں ایک دن حضور نے فرمایا آپ نے فرمایا ابد الخیر آپ نے فرمایا ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو پوری زمین کی سلطنت پوری کائنات میں سلطنت اور خلود ہمیشہ رہو جبد کی نہیں ہوتی اور اس کے بعد جنت اور اگر تم چاہو تو ابھی موت لقاء رب اللہ کی ملاقات اور جنت ان دو چیزوں میں اس بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ ان دو چیزوں میں جو چیز ہے آپ ایک چن لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں پوری کائناتی خزائن اللہ کے سپرد کر دیے جائیں اور اس کے بعد جنت بھی ملے گی یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ نکاح رب اور جنت ملے تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے یہ سنا تو ہم نے کہا کہ یا رسول یارسول اس عبد نے اس اللہ کے بندے نے جس کو یہ اختیار ملا تھا پھر اس نے کیا چنا تو حضور نے فرمایا کہ لکھا اللہ اس نے اللہ کا لکا پسند کیا ہے بی بی ایشیا فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ اذن لاخ لاختار ہونا اب حضور ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے اب اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ حضور صلف اور عبد الخیرہ وہ بندہ جس کو اختیار دیا گیا ہے وہ اور کوئی نہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ واسحاب ہی وسلم کثیرن کسی اور اسی عین شدید تکلیف کے دوران میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تشریف لے اور یہ سیدہ فاطمہ مدد وہ خوش نصیب خاتون تھی کہ جب حضور کی خدمت میں آتی تھی تو حضور کھڑے ہوتے تھے استقبال کے یعنی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا اور کھڑے ہونے کے بعد حضور قبل ما دو آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ حضور بوسا دیتے تھے اپنی بیٹی لیکن آج حضور کو اتنی تکلیف تھی کہ حضور کھڑے نہیں ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو سیدہ فاطمہ زہرا نے جب دیکھا تو ان کا فیدا پتہ تو رسول اللہ میری روح اور میری جان آپ پہ قربان ہو آپ اس حالت میں کہ اب آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے میرے لیے تو بی بی حضور پہ گر اور اتنی شدت سے بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کہ تمام بی بی عائشہ اور گھر میں جو آلے بیٹھ تھے سب رونے لگ گئے کہ بی, بی کا یہ عالم ہے کہ آج صبر کا دامن نہیں جا رہا اور بی, بی, بی بار بار کہہ رہی ہے فتح تب اس رسول اللہ فتح تو کبھی امی و امی یارسول اللہ فتح تو کبھی روح ہے رسول اللہ حضور میری زندگی میرا نفس میرا روح میری جان سب آپ پہ قربان ہو جائے لیکن آپ کو اللہ و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے بی, بی فاطمہ تو حرار ہو رہی ہیں اور حضور نے اپنے قریب اشارہ کیا کہ اور میرے قریب ہو جاؤ پھر حضور نے کوئی بات فرمائی تو بیوی بی فاطمہ مسکرانے لگی تو سیدہ عائشہ کہتی ہے خدا کی قسم ہے میرے دل میں جتنا بی بی فاطمہ کا احترام تھا کسی بیوی بی کا احترام نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہا یوشب رسول اللہ کے بی بی فاطمہ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا بالکل تصویر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن حضور کی اس تکلیف کے دوران میں ہنسنا کہ بی ہنس پڑی تو کہتی ہے کہ اس دن میرے دل سے بی بی فاطمہ کا مقام مقام جو تھا نا وہ کچھ کم ہوا کہ بی یہ کوئی ہنسنے کا مقام ہے ابھی تو تم رو رہی تھی اور ابھی تم ہنس رہی ہو لیکن بعد میں یہ راز کھلا کہ جب بی بی فاطمہ سے میں نے پوچھا تو ان نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تم نہ رو اتنا غم نہ کرو سب سے پہلے تم مجھے ملو گی ان تو پھر میری تسلی ہو گئی کہ اچھا سب سے پہلا لکھا تو پھر میرا ہی ہوگا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس لیے میں خوش ہو کے مسکرا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس کے بعد حضرت عمر آئے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اس کے بعد حضرت محمد ابن ابھی بکر آئے محمد ابن ابھی یہ حضرت ابو بکر کے بیٹھے وہ جب تشریف لے آئے تو ان کے ہاتھ میں مسوات تھا تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب دیکھ رہی ہوں کہ حضور کی نظر مبارک جو ہے بار بار مسواق کی طرف اٹھ رہی تو میرے خیال میں میں سمجھ گئی کہ کا نئی اشتاق ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی حاجت ہے اور تڑپ ہے اسی لیے حضور اسی طرف دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مسواک چاہیے حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے مسواک چاہیے تو میں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کر حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضور پاک نے فرمایا کہ اشارہ کیا حضور نے عائشہ یہ مسواک چونکہ تازہ ہے اور جدید ہے اور مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اب اس کو نرم کر سکوں تم اپنے منہ میں نرم کر کے مجھے دے دوں تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آخر و شعیل سب سے آخری چیز جو حضور کے بطن میں گئی وہ میرا لواب تھا کہ میں نے وہ مسواک نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور حضور نے وہی مسواک استعمال کیا اور اس کے بعد استعمال کرنے کے بعد حضور نے مجھے مسواک دے دیا فرما دی آخر شیئن آخر رسول حضور کا آخری لعب دہن جو میرے اندر داخل ہوا وہ اسی مسواک کی وجہ سے داخل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لعاب لگا ہوا تھا تو میں اس مسواک کو مسواک بھی کرتی رہی اور چوستی رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب میرے بدن کے اندر داخل ہوا جو سب سے بڑی بات تھی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میرے گھر میں سات دن آ تو بی بی آشیا نے کہا کہ ہاں فرمافت اس کے بعد حضور پھر بے ہوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو اس کے بعد جب ہوش آیا فرمایا تم وہ سات دینار خیرات کر دی انہوں نے کہا شکل نہ بے یا رسول اللہ حضور آپ کی بیماری کی پریشانی میں ہم چیز بھولے ہوئے ہیں کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی ہم تو ہر وقت آپ کے فکر میں آپ نے فرمایا سب کو صدقہ کرو اس کے بعد پھر حضور بے ہوش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا آپ نے فرمایا حل تصدق تم وہ سات دینار تم نے صدقہ کر دیا انہوں نے کہا حضور غلطی ہوگی پھر میں فوراً صدقہ کرو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے اللہ کے دربار میں جاؤں اور میرے گھر میں سات دینار بھی ہوں اللہ کا نبی یہ نہیں چاہتا کہ خدا کے دربار میں جائے اور اس کے گھر میں پیسہ ہو اور اس کے گھر میں دینار پڑے ہوں اس کے گھر میں درہم پڑے ہوں جب میرا خلیل میرا مولا ہے تو مجھے اپنے گھر میں کوئی چیز رکھنے کی حاجت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی خیرات کر دیے یعنی حضور کی وفات کے وقت میں بھی حضور کے گھر میں ایک درہم اور ایک دینار بھی موجود نہیں تھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو کہ نواز ہو گئی ہے یا نہیں اصل وجہ یہ تھی کہ اب صحابہ جو تھے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے سب انتظار میں ہے صحابہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نواز بی بی ایشا کہتی ہے میں نے ارض کیا کہ رسول اللہ بھی نواز ہوئی نہیں ہے جواد منتظر ہے تو آپ نے فرمایا اچھا پانی ڈالو پانی ڈالا گیا حضور نے فرمایا اچھا میں جانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اغمی علی رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ, پہ پھر بے ہوشی تاری ہو تھوڑی دیر کے بعد جب ہوشیا فرمائک آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کے لوگوں کو امام بن کے نماز پڑھا دے اس لئے علماء نے استدال کیا کہ جس کو زندگی میں اللہ کے نبی نے امام امام بنا دیا ہو تو اس کو امت اگر امام نہ مانے تو کتنی بڑی بدقسم حضور نے حکم دیا مرو ابا بکر فلی بنناس حضرت ابو بکر کو حکم دیا گیا اب صحابہ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کھڑے ہو رہے ہیں لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا منظر ہوگا وہ کیا عالم ہوگا کہ صحابہ کہتی ہیں کہ ہمارے اندر ہوش نہیں ہے صحابہ رو رہے ہیں آنسو آ رہے ہیں کہ آج تو حضور مسجد میں آنے سے بھی رہ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرض الوفات میں یہ بھی فرمایا کہ عائشہ ھذا انقطاع اوان ابہری من السم الذي اكلت بخيبرہ وہ خیبر میں جو عورت نے مجھے زہر دیا تھا آج اس زہر کا اثر ہے جس کی وجہ سے میری آنتیں مبارک کٹھے اس زہر کے اثر کو اللہ نے محفوظ رکھا لیکن اپنے نبی کو مقام شہادت دینے کے لیے اپنے نبی کو مرتبہ شہادت عظم پہ پہنچانے کے لیے اس کا اثر جو ہے وہ موت کے وقت میں ظاہر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ میری آتے مبارک جو ہیں وہ کٹ رہی اب جب نماز کھڑی ہوئی تھوڑی دیر حضور کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہو گیا حضور نے حکم دیا حضرت علی اور حضرت فضل ابن عباس یہ دونوں جو ہیں قریب آئے تو حضور صلی اللہ ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ حضور کے پاؤں مبارک زمین پہ ایسے لکیر کھینچ رہے تھے یعنی پاؤں میں طاقت نہیں تھی کہ حضور پاؤں پورا رکھ سکیں وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بس ان کے سہارے سے چل رہے تھے اور جب حضور مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ گئے صحابا کے تو چہرے کھل گئے نا خوشی سے تو کوئی الحمدللہ کوئی سبحان اللہ صاحب نے کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور تشریف لا رہے حضرت ابو بکر ہٹنے لگے مسلح سے کہ بھی جب اللہ کے نبی آ تو میری کیا طاقت ہے کہ میں مسلح پہ کھڑا رہوں حضور نے پھر میں اللہ رسر کا بابا کرسر کیا اباب بکر ابو بکر کھڑے رہو مسلح پہ کھڑے رہو مسلح پہ لیکن حضرت ابو بکر ہٹ گئے اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے بیٹھ گئے تو گویا حضور امام بنے ابو بکر کے اور ابو بکر امام بنے امت کے حضور صلی اللہ علیہ بھی جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ ابا بکر میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اللہ ابن ابن رسلک ابن ابن نے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے مسلح میں کھڑا ہو جائے میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی اس کے بعد حضور نے اشارہ فرمایا کہ مجھے ممبر پہ بٹھا دو تو ممبر کے تین درجے تھے نا تو حضور تیسرے درجے تک بھی نہیں چڑھ سکے پہلے درجے پہ بیٹھ گئے اور حضرت علی اور حضرت فضل عباس نے بٹھائے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم سب بھی سلام کیا صحابہ نے جواب دیا تو فرمایا او سیکم بالمہاجرین الاولین حضور نے فرمایا لوگوں میں اپنے مہاجرین صحابہ کے بارے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ ان کے شان کا خیار رکھنا اور آپ نے فرمایا او سیکم بالانصار اور میں وسیعت کرتا ہوں کہ انصار کا بھی خیار رکھنا انصار کی عظمت کا بھی خیار رکھنا اور حضور افاق نے میں است اور میری امت اتنی امیر ہو جائے گی اتنی دولت ملے گی اتنی پیسہ ملے گا کہ جیسے پہلی امتیں دولت کی وجہ سے برباد ہو گئیں کہ میری امت بھی دولت کی وجہ سے برباد نہ ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسایا فرمائے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزکم اللہ کہ تم سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم سب کو عزت دے رفعکم اللہ اللہ تم لوگوں کی شان کو بلند کر دے رازا اللہ اللہ تم سب کو رزق دے دے ود اکم و اکولم وسلام علیکم حضور نے فرمایا کہ اب میں آخری تمہیں سلام کہہ رہا ہوں چونکہ اب میرا وقت اللہ کے پاس جانے کا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جب مجھے موت آ جائے اللہ حضور نے فرمایا کہ میرے گھر میں پھر کوئی داخل نہ ہو کیونکہ سب سے پہلے نزول رحمت ہوگا اللہ کی طرف سے مجبر پر اور اس کے بعد میرے اللہ کے فرشتے میرے اوپر آ کے سلام پڑے اللہ کے وہ چار فرشتے جو ہیں وہ سب سے پہلے داخل ہوں گے پھر مجھ پر سلام پڑے اور اس کے بعد حضور نے فرمایت پھر میرے خاندان کے مرد داخل ہوں ثم سم علیہ نیسا بیتی اس کے بعد میرے خاندان کی عورتیں داخل ہوں اور اس کے بعد حکم فرمایا کہ صحابہ داخل ہوں لیکن نبی کے جنازے کا کوئی امام نہیں ہوگا کیونکہ امام الانبیاء اب تو وہ خود ہے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے جب امام ہیں تو آپ کا امام کون ہو سکتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تن اللہ نے مجھے تو اختیار دیا ہے لیکن انی تو لقاء عربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لقاء پسند کرنا چاہتا ہوں پھر اسی عالم میں حضور صلی اللہ علیہ عائشہ بی بی تشریف لے آئے لیکن واپس جب آئے تو کمزوری حد سے زیادہ بڑھ گئی اور اس کے بعد ابھی حضور کمرے میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ بیٹھ گئی اور بی بی عائشہ کہتی ہے کہ یہ شرف مجھے میرے اللہ نے دیا تھا کہ ماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحری حضور کا سر مبارک ہے سینے پر تھا جب حضور کی وفات ہوئی ہے اور فرمایا اباتی رسول اللہ فی حجرتی و فی یومی و فی نوبتی اور یہ بھی شرف مجھے اللہ نے دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موتعی حجرہ بھی میرا تھا دن بھی میرا تھا اور گھر بھی میرا تھا اور سینہ بھی میرا تھا اور آخر و شئی ان اللہ علیہ وسلم بین سحری بدب چیز جو حضور کے, بدن کے اندر داخل ہوئی وہ بھی میرا لواب تھا فرمایا عائشہ نے یہ شرف اللہ تبارک مجھے اجازت ہے ایک طرف حکم دے دیا اور حضرت جبریل کو اجازت دی تو حضرت جبریل نے کہا مرا کلو اب ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہیں اور مات اجازت مانگ رہے ہیں لیکن اب بھی ان کو اختیار یہ گی دیا گیا ہے کہ جیسے حضور فرمائیں اگر حضور چاہتے ہوں دنیا میں رہنا تو ملک الموت واپس آ جاؤ اور اگر حضور چاہتے ہوں لقاء رب کا تو پھر اپ کی روح مبارک کو قبض کیا جائے حضور نے فرمایا جبرائیل ملک الموت کو اجازت دے دو انی اشتاق الی ربی میں اپنے رب کی طرف مشتاق ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ میرا لقاء رب ہو جائے اب میں اس دنیا میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں فدقن ملک الموت فی حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ملک الموت جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے ثم قبد رب ی صلی اللہ علیہ اور اس کے بعد بھی موت آنی ہے اور تمام لوگوں پر بھی موت آنی ہے یہ موت ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا وا سوائے اس اللہ کے جس کی صفت ہے اللہ لا تأخذہ سنت ولا نوم اللہ کے کروڑوں صلات و سلام ہوں حبیبِ قبریابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اسی جگہ وہ حجرہِ مبارک جو تھا وہی قبرِ مبارک بنی اور وہی روزہِ مبارک بنا اور وہی قیامت تک صلات و سلام اور اللہ کی رحمتوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے مرض اللہم مرضکنا اتباع نبیك وحب نبیك وحبیبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجماً براہد میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جو ہم نے سنا اس سے ہمیں نفع پہنچائے اور اسے ہمارے حق میں حجت بنائے ہمارے خلاف حجت نہ بنائے اقتعلی شان ہو ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے ہم جملہ حضرات کو مطلع کرتے ہیں کہ ان کیسٹس کے, کے جملہ حقوق برائے تباعت و تقسیم مؤثر المنہج کارپوریشن کے لیے محفوظ ہیں